You could go وعليكم السلام. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على افضل الانبياء والمرسلين محمد وعلى شرف لی صدری ویس و یہ سورا یونس ہے ہم آیت نمبر سینتیس سے آیت نمبر چالیس تک پڑھتے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تفزيق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا غيب فيه من رب أَوْ يَقُولُونَ افْتَاهُ قُلْ فَأْتُ بِسُورَةٍ مِثْرِهِ وَالْعُوا مَنِ اسْتَطَعَتِمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِّيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْمِينُهُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانْزُرْ كَيْفَ كَانَ هَا قِبَةُ الظَّالِمِينَ وَمِنْ هُمَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْ هُمَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَهُ مِنْ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ من دون اللہ قرآن کے لیے یہ کہنا زیب نہیں دیتا یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی نے کھڑا ہوا ہے کسی کا کھڑا ہوا قول ہے ولاکن تصدیق ادئی بلکہ وہ تو تصدیق ہے سچا کرتا ہے اس سے پہلے جو کتب انبیاء اور رسول پر نادر ہوئی علیہ السلام ان کو ب تفصیل کتاب اور یہ تو تفصیل ہے کتاب کی تمام احکامات کی جو انسان کو اس کی اجتماعی اور انفرادی زندگی میں ترکار ہے لا وی وسیع اس میں کوئی شک نہیں ہے میں وقالمین جہانوں کے پروردگار کی طرف سے کیا یہ کہتے ہیں کہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ و وسلم نے گھڑ لیا کل ان سے کہہ دو مثلت تم ایک سور صرف قرآن کی مثل بنا کر لاؤ ورنس کام سازقین اور بلا لو جس کو بھی تم اللہ کے سوا چاہتے ہو جو بھی تمہاری استطفات ہے وہ خرچ کر دو اپنی توانائیاں اور آؤ آو مقابلہ کرو ایک سورہ کے ساتھ قرآن کا اگر تم سچ کہتے ہو کہ یہ گھڑا ہوا ہے مخلوق نے گھڑا ہے تو تم بھی تو مخلوق ہے نا بنا کے لاؤ بل کرگو بیما لگو رحیتوں بھی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا جس کو ان کا علم احاطہ نہ کر سکا و لما یا اور جس کی تعویل جس کا انجام ابھی ان کے سامنے نہیں آیا کلالم کم اسی طرح پہلو نے بھی جٹلایا ہے فن ذر کئی فقان ظالمین ظالموں کا انجام کیسا ہوا یہی ان کا ہونے والا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ان میں وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں نبی علیہ صلاۃ السلام پر لَا يُؤْمِنُ بِهِ اور وہ بھی ہیں جو ایمان نہیں لاتے یعنی انسانوں کی تقسیم انبیاء و غسل کی وجہ سے دو گروہوں میں ہو چکی ہے ہزب اللہ اور حزب الشیطان وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ اور یہ دن پھرتے ہیں کہ شاید ان کو کبھی پکڑ آنے والی نہیں کیونکہ ان کی مادی عقل جو ہے اس کے تحت یہ قرآن کو تسلیم نہیں کر پاتے اس وجہ سے یہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہے تو قرآن مجید کے اعجاز کا بیان ہوتا ہے اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی قرآن کے بارے میں ان کے سامنے دعویٰ رکھتا ہے کہ تم اس جیسی ایک سورت بنا کر لاؤ اور پہلے تو یہ فرمایا کل کہہ دے لا تما اِنِ تل انسلی اَن <رَحِيرًا> کہ اگر سارے انسان اور سارے جن جمع ہو جائے کہ اس جیسا قرآن لائے تو وہ سب جمع ہو کر ایک دوسرے کے مددگار بن کر بھی نہیں لا سکتے یہ قرآن کا اعجاز پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ حود میں ام کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے محمد صلی اللہ متھلی تم صرف دس سورتیں اس جیسی گھڑ کے لاؤ اگر یہ گھڑی ہوئی چیز ہے مختارایات جو گھڑی ہوئی ہوں ون اللہ ان کن تم, تُم ساد <سادقين> اور اگر سچے ہو تو جاؤ جس کو مرضی بلا لو اللہ کے سوا اور دس صورتیں بناؤ پھر یہاں پر ایک صورت کا کہا یہ سب سے کلیم کر دیا معاملے کو اور یہ اللہ رب العزت نے مکہ کے اندر بھی سورہ بکارہ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہے پا تو بھی صورت تو ایک ہی صورت اس جہی بنا کے لے آؤ یہ قرآن کا اے اعجاز قرآن کی ایسی دلیل ہے کہ جو انہیں سب سے زیادہ سمجھ آتی تھی کیونکہ یہ عرب لوگ تھے فصاحت اور بلاغت میں اس وقت نبی اکرب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ چوٹی پر پہنچا ہوا تھا ان کے ہاں اشعار تھے کلام میں سجایا تھا ان کے ہاں معلقات تھے اور یہ کلام کی مہارت پر ناز کرتے ہوئے دنیا کو آجمی کہتے تھے گنگے کہتے تھے کہ ہم ہی کلام کرنے والے اس واسطے انہیں قرآن کا یہ اعجاز خوب سمجھ آتا تھا جو ہمیں سمجھ نہیں آ سکتا اس لیے کہ ہم عرب نہیں ہیں عرب جو زبان کی نزاکت جانتے ہیں زمان کا زیر و بم جانتے ہیں زبان کی فصاحت اور بلاغت اور معانی اور اس کے برآ سے واقف ہے یہ صرف وہی پہچان سکتے ہیں. ہمارے لیے کیا ہے اس میں ہمارے لیے یہ ہے اور یہ بالکل ایک بین ناقابل تردید شہادت ہے کہ وہ معاشرہ جو اپنی فساد و بلاوت پر ناز کرتا تھا اور دنیا کو عجمی کہتا تھا وہ ایک سورہ مبارکہ بھگڑ کر نہ لا سکا تاریخ شاہد تاریخ انسانیت اس پر گواہ ہے کہ آج تک قرآن کے مقابلے میں ایک قرآن لانا پورا بنا کر دس سورتیں لانا در درگنار ایک سورہ بھی کوئی نہ لا سکا یہ شکست انہیں چاہیے تھا کہ وہ انہیں مبزول کرتی عقل سلیم کی طرف اور وہ قرآن کے اندر غور کرتے اور اپنے علم کے ساتھ جو عقل سلیم کے ساتھ انہیں حاصل ہوتا بصیرت قرآن پر ایمان لاتے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ بادشاہ کا جادوگر بوڑھا ہو گیا تو جادوگر نے کہا میرے مرنے کے بعد تیرا کام کون چلائے گا کیونکہ جادو کے شوق دکھا کر وہ بادشاہ کی الوہیت کہ بادشاہ سپر ہیومن ہے عام آدمی نہیں، بلکہ الہ ہے کرنی والا ہے آپ کو یاد ہے ایک بچے نے پھر جادو سیکھنے کے لیے جو چنا گیا تھا وہ جادو کے ساتھ اللہ کا دین بھی سیکھ لیا اور جو کچھ ہوا سو ہوا اسی طرح سے کے وقت جادو کا بہت غر تھا جادوگروں کو اور جادو کا چرچا تھا اور فرعون جیسے حکام ہمیشہ جادو کو استعمال کیا کرتے ہیں یا اس قسم کا کوئی اور حد یعنی ایک مسئلہ جس سے دھوکہ دے کر انسانوں کی گردنوں پر سوار ہو سکے تو اس وقت موسیٰ علیہ کے جب ان کے بنائے ہوئے جھوٹے سانپوں کو نگل لیا تو یہ سجدہ ریز ہوئے کیونکہ یہ جادو میں اور شوبدہ میں فرق سب سے زیادہ پہچانتے تھے ہمیشہ ماہر پہچانتا دوسرا نہیں پہچان سکتا جس طرح فصاحت و بلاغت جو قرآن کی ہے اور جو قرآن کی تلاوت اور حلاوت ہے اور اس کا جو افادہ ہے برا ہے وہ سوائے عربی جیت جاننے والے جو عربوں میں پیدا ہوئے عرب عربی محاورے سے بہت زیادہ وہ لوگ جو ہیں لیس ہیں وہی ہی جان سکتے ہیں اور پورے کا پورا معاشرہ اس معاملے میں شکست کردہ تھا موسا علیہ صلاح السلام کے لیے فوراً وہ جادوگر ریز ہوئے انہوں نے ایک منٹ بھی نہیں لگایا اس واسطے کہ ان پر یہ حقیقت اس طرح منکشف تھی کہ دوسروں پر نہیں تھی اور دوسروں کے لیے کیا تھا جیسے ہمارے لیے یہ تاریخ کا ثبوت ہے کہ کوئی ایک صورت بھی بنا کر نہ لا سکا دوسروں کے لیے یہ تھا کہ وہ جادو کے جو ماہرین ہیں انہوں نے گواہی دے دی کہ یہ جادو نہیں یہ کوئی اور چیز ہے یہ کوئی آسمانی چیز ہے یہ اللہ رب العزت کا کوئی کمال ہے جو موسا کے ہاتھ پر ظاہر ہوا علیہ سلاد وسلام ان ہاذی لاہران یہ دو جادوگر ہیں، یہ دونوں چاہتے اے کہ تمہیں نکال دیں من کم تمہاری زمین سے تڑی کا تکمول گفلا اور تمہارا نظام توڑ کر اپنی قیادت اپنی سیادت اور اپنی سیاسی جو طور طریقے کے انداز ہیں ان کو نافذ کرے اسے سیاسی رنگ دے کر نبوت کو زائل کرنا چاہا لوگوں کے ذہنوں سے کیونکہ لوگ تو دیکھ رہے تھے کہ جو جادو کے ماہرین ہیں وہ اس کی شہادت دے رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا معذرا ہے آجز کر دینے والی نشانی ہے تو ہم کون ہیں جو اسے نہ مانے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عربی دنیا اس سے عاجز ہے کہ قرآن کے مقابلے میں ایک صورت بھی آج تک لا سکی ہو تو پھر کیا قرآن کے معجرہ ہونے کے لیے صرف یہی کافی نہیں ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے اسی طرح عیسی علیہ سلاط وسلام جس دور میں مبوس ہوئے ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس دور میں طب کا بہت زبردست رواج تھا اور طب میں لوگ کمالات دکھا رہے تھے تو موسیٰ، عیسیٰ علیہ سلاط وسلام مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے کوڑی کو اور برس والے کو شفا یاب کرتے اللہ کے حکم سے تو لوگوں کے اندر یہ اگر سے ما انسان نے کیا یہ کہ ہمیشہ ہر چیز کو مادی پیمانوں سے نہ پا لہذا وہ ان حقائق تک نہ پہنچ سکا ہرتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمہ تجزاب نے جو خط لکھا خبیص نے تو اس نے یہ لکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مسلمہ اللہ کے رسول کی طرف سے بآ اللہ اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تیرے ساتھ نبوت میں شریک کر دیا اب تو قریش کے لیے ہو جا اور میں باقیوں کے لیے ہو جاؤں اور یہ تقسیم کر دے مگر قریش بڑے ذدی ہیں یہ مانتے نہیں معلوم معلومت کو بھی مادی پیمانوں سے ناپ رہا تھا کہ نبوت ایک انوکھا انداز ہے لوگوں کے اندر سیادت اور قیادت حاصل کرنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کامیاب ہو گئے ہیں تو میں بھی ایک کبھی میرے ساتھ مل کر اگر یہ بات کر لے تو ہم دونوں مل کر نبوت چلائیں نبوت کی تعبیر بھی اس اعتبار سے کی اس سے پہلے بھی ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلط والسلام کو قبیلہ والوں میں سے ملا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ کی مدد کرتا ہوں مجھ سے یہ وعدہ کیجئے کہ جب آپ کامیاب ہوں گے تو آدھی سلطنت آپ کی ہوگی آدھی میری ہوگی یہ وہ عقل کے اندھے ہیں جو نبوت کو کبھی بھی نہ سمجھ سکیں گے کیونکہ یہ ان پیمانوں سے نبوت کو ناپتے ہیں جو پیمانے یہ دنیا میں جانوروں کی طرح اپنی زندگی کے معاملاتے کس طرح سے ایک پیمانے سے عقل پی کے, کے اندھے امبیا علی و سلاد وسلام کے انکار پر ہمیشہ کمر بستا رہے اور بد نصیب رہے دیکھیے ادھر بھی سورہ المؤمنون کی آیتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ذکر سورہ حود علیہ تو انہیں کیا شک ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ما بشر یہ تو ایک بشر ہے تمہاری طرح کا بالکل جیسے تم کھاتے ہو محتاج ہے کھانے کا تشرگ اور پیتا ہے جیسے تم پینے کے محتاج پانی کا یہ محتاج کھانے کا یہ محتاج ہمارے جیسا انسان والا ان عطا تم اگر تم نے ایک بشر کی اطاعت کر لی مثلا جو تمہاری طرح ہے از اللہ خاصر پھر تو تم بہت ہی گھاٹے میں چلے گئے کیا یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم جب ہڈیاں ہو جائیں گے اور گل سڑ جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے ہائی ہاتھ ہئی ہاتھ علی ماتور بہت ہی بئی بہت ہی دور بہت دور, دور یہ والا دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ ہمیشہ انہوں نے جب بشر مانا تو نبی ماننا ان کو ان کی عقل میں کبھی بھی فٹ ہوتا دکھائی نہ دیا کہ ایک بشر پر اللہ نے کیسے کلام نازل کیا ہے اور ایک بشر کے پیچھے ہم لگے ان کا تکبر آڑے آیا اگر انہوں نے نبی مانا تو اس کے کو اس کے کو کا اختیار مانا اسے کرنی والا مانا اور اسے اسے والا اور ہر اعتبار سے حاجت روا مشکل کشا ماننے کے بعد نبی الرسول مانا پھر انسان کا اور نبی الرسول کا رشتہ ٹوٹ گیا دیکھو جب وہ انسان ہے ہی نہیں اللہ کا ایک ٹکڑا ہے وہی جو اش پر محمد کی شکل میں صلی اللہ عطاط تو کو توڑا تاکہ یہ من مانی کاروائیاں کرتے پھرے اس قسم کا نبی انہیں درکار ہے جو ان کے اندر موجود نہ ہو اور جسے الہ بنا کر یہ نبی مان کر اپنا جو مرضی طریقہ چلاتے رہے حتیٰ کہ نبی کے ساتھ محبت کے دعوے دار سجدے ایک بشرم میں سے ایک آدمی اس کی پھر تو ہم بڑی گمرائی میں چلے گئے اور بالکل ہم تو ایک عذاب میں مبتلا ہوں کہ ہمارے جیسا بشر ہمیں ہانکا کرے اور وہ اللہ کی نمائندگی کی وجہ سے ایسا ہو کہ اس کے سامنے ہمیں ایک لفظ بھی نہ بول سکے تو جو لوگ بھی اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے عقل سلیم کو وہ یوں ہی بھٹکتے ہیں آج کا دور اس کا شعب دہ کیا ہے اس کا شعب دہ سائنس ہے آج انسان کو بے حس کر کے کاٹا جاتا ہے اور وہ خود اپنے آپ کو کاٹتے ہوئے دیکھتا ہے اسے درد کا احساس نہیں ہوتا دور بیٹھے ہوئے انسان ایک ایسے جہاز سے جس میں کوئی پائلٹ نہیں ہے انسانوں کو قتل کر رہا ہے اور وہ خود محفوظ کلے میں بیٹھا ہے یہ سب چیزیں جو ہیں اس نے یوں مشہور کر دیا ایسا جادو ہو گیا لوگوں پر کہ لوگوں نے سوچا کہ اسباب کے علاوہ کبھی اسلام غالب نہیں آ سکتا آج ایمان کا سخت امتحان اسی چیز پر ہے کہ یہ اسباب مسبب الاسباب کے لیے ہوئے ہیں یہ آزمائش جب بھی وہ چاہتا ہے اپنی نشانیوں کو دکھاتا ہے اور اہل ایمان کی عظیمت کیا کم ہے وہ لوگ جو دے کر آپریشن کے ساتھ کاٹے جا رہے ہیں وہ تو بلا شبہ ایک سائنس ہے جو معلوم ہے کہ کس طریقے سے ان کے اندر بے حصی کر دی گئی اور انہیں احساس نہ ہوا اور وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں بالکل ایک سیسا پلائی دیوار بن کے مشرقین اور کفار کے سامنے ڈر جاتے کیا کفار کو حیرت زدہ کرنے کے لیے یہی نشانی کافی نہیں کہ وہ موت کو اس قدر خوشی کے ساتھ سینے سے لگانے والے کیوں کیوں ہیں آخر یہ اس میں سوچتے کیوں نہیں کہ وہ اپنا راستہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے جس میں ماں سوا ان کے نزدیک خسارے کے اور کچھ بھی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عہد کے اندر جس حال میں تھے آپ جانتے ہیں جب درے سے تیر انداز ہٹ گئے تو وہاں سے ایک ایسا زوردار حملہ کیا کفار نے اور ان کی تعداد تین ہزار تھی جبکہ مسلمان صرف سات سو تھے اور سیدھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یزار کرنے میں کامیاب ہوئے اس وقت ابو ابوجانا رضی اللہ تعالی ایک انسان تھے کوئی انہیں نہیں دیا گیا تھا بے حس کرنے والی کوئی دوائی نہیں ملی تھی مگر ڈھال بنے اپنی کمر پر اس طرح سے نظر بن انس رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ کہا شیطان نے آواز لگائی کہ قوتل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کو قتل کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو انس بن نگر کو کچھ لوگ ملے انہوں نے کہا تمہیں پتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر تو اس نے کہا ماں نہ اون بل تم پھر اس زندگی کو کرو گے کیا اس کے بعد کومو! کھڑے ہو جاؤ اور مر جاؤ جس پر وہ جان دے گئے اور یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے یہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے ان کو ایک ایسی عزیمت ملتی ہے اور ایسا سکون ملتا ہے اللہ نے سکینہ نازل کی اپنے رسول اور ممینین پر ہر مشکل دن میں اہد کے دن بغر کے دن سکینہ نازل ہوئی اور ابو طلحہ فرماتے ہیں رضی اللہ ہم میں سے کوئی نہ تھا کہ جس کو اونگ نہ آئی ہو ہر شخص کی ٹھوڑی اس کے سینے پر تھی اور وہ اونگ رہا تھا تلوار پکڑتے تلوار ہاتھ سے گرتی تھی یہ کس وقت ہوتا ہے جس وقت چاروں طرف موت کھیل رہی ہو یہ اللہ کا انعام ہے ابن عباس کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہما کہ نماز میں نیند شیطان کی طرف سے ہے اور میں جب گمسان کا رن بچا ہو نیند اللہ کی طرف سے یہ سکینہ ہے. امس تیزی ایس کا کیا مقابلہ کرے گا یہ وہ چیز ہے کہ اح فل اے فل اللہ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر تجد ہوں تو حق اللہ کو اپنے سامنے پائے گا یہ باقاعدہ اس کی کیفیت ہے جو اہل ایمان پر نازل ہوتی ہے کہ تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تلوار پکڑتے اور وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتی ان حالات میں صحابہ نے رضوان اللہ علی مجمعین نے قربانیاں دی اور دس انصاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربان ہوئے اور ان حالات میں اللہ کی مدد کو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بخاری نبی علیہ اللہ کے دائیں بائیں دو انتہائی سفید کپڑے والے لوگوں کو شدید کے تال کرتے ہوئے دیکھا اور میں نے بعد میں انہیں کبھی نہیں دیکھا یہ اللہ کے فرشتے تھے اللہ اپنے لوگوں کی اسی طرح مدد کرتا ہے ایک دفعہ وہ امتحان تو پاس کرے آج کا فتنہ اسباب کا فتنہ ہے آج کا فتنہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا فتنہ ہے کوئی دوست کہہ رہا تھا کہ عن اسرائیل ایک ایسی ٹیکنالوجی کا ظہور کرنے والا ہے کہ اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے ہتھیار بھر دیں گے گویا کہ اب تو اس کا مقابلہ ممکن نہیں ہے انشاءاللہ وہی وقت ہوگا ہماری کامیابی کا اللہ اسی وقت کامیابی دیتا ہے جس وقت اہل ایمان سے دائیں بائیں اور ہر طرف کے حالات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں زبان حال سے وہ تناظر یہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ دیناس وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا اناس ان کا جما الم ساری دنیا تمہارے خلاف جمع ہو گئی ڈر جاؤ اب تو ڈر جاؤ اب تو ڈر جاؤ یہ وقت ہے کہ کچھ اپنے بچاؤ کا بندوبست کرو کوئی سمجھوتا کر لو کسی طرف نکل جاؤ کوئی رجوع کر لو چھپا لو کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا تھا. کہ یہی تو اہل ایمان پر وہ چوٹی ہے امتحان کی جس کے بعد ان کی کامیابی یقینی ہے انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ساز ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ وقت گزرا اور اور لوگوں کے ساتھ بھی یہ وقت گزرا اور آج بھی امریکہ ہمارے اللہ کے راستے میں مرنے کے لیے نکلنے والے مجاہدین کو نہ جانے کون کون سی ایزائیں دے چکا مگر ان ایزاؤں کے بعد جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا اسی قدر جہاد پھیل گیا کیا یہ مجزا نہیں ہے کیا یہ ان کا منہ توڑنے والا ایک نشان نہیں ہے اگر یہ سمجھنا چاہیں مگر ان ظالموں کے پاس عقل کے پیمانے ہی نہیں بل بعلمه یہ تو صرف مادی پیمانوں سے ناپتے یہ تو ہر چیز کی تعبیر کوئی مادی تعبیر بنا دیتے کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے اور وہ اس لیے ہو رہا ہے دنیا کی خبریں ان سے سن لو اتنی خبریں ان کے پاس اور اس قدر انہوں نے گورک دھندا اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے کہ ہر کام جو ہو رہا ہے وہ امریکہ کی چال ہی ہے بس یہ ہے اگر مسلمان فتح ہوئے تو یہ بھی اس کی چال ہے تاکہ ان کو فتح ہو اور ان کے ساتھ لوگ ملیں زیادہ کٹھی ہم مل کر مارے اگر شکست ہوئی بھئی ہے ہی وہ بڑے طاقتور ان کے پاس جو اسباب ہیں ان کا مقابلہ ممکن ہی نہیں ہے چاہیے نہیں اس وقت لڑائی اس وقت تو میٹھی ٹھنڈی دعوت چاہیے بس اتنی سی دعوت کے ٹکراؤ نہ ہو دعوت اللہ کے ہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں تقراؤ وما من رسول, إلا ایک بھی رسول ایسا نہیں آیا ایک بھی رسول ایسا نہیں آیا کہ اس کے ساتھ تھٹھا نہ اڑایا گیا ہو. یہ کون جو بچ جائیں گے سے. رسول سب سے خوبصورت سب سے زیادہ عقل مند سب سے فصیح سب سے زیادہ بریک ایک تاریخ اپنی سیرت کی رکھنے والے اور پورے معاشرے کی گواہی ہے تو بشر مگر اس جیسا کوئی شخص نہیں اس شخص کو لوگوں نے گرے باندھ سے کھینچا پتھر مارے اور اس کو جھوٹا کہا اور یہ کہا کہ یہ جو کلام لا رہا ہے یہ تو ایک بشر ہے جو اسے سکھاتا ہے اور جس کی طرف الہاد کرتے ہیں کہ وہ سکھاتا ہے کہتے ہیں کہ وہ آجمی ہے قرآن عربی اور یہ قرآن عربی مبین ہے انہیں نسپتیں کرتے ہوئے بھی یہ خیال نہیں رہ جاتا کہ یہ بات ماننے کے قابل بھی ہے کہ نہیں بلکد دبوں بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا بالم یو شیت ہر اس چیز کو جس کو ان کا علم احاطہ نہ کر سکا آج احاطہ کرنے کے لیے وہ علم جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے مطالبہ کرتا ہے وہ سوچ اور سمجھ کے بغیر حاصل نہیں ہوتا وہ وہ کہ بس اللہ سے ڈرنے والے صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ کے عالم بندے ہیں گویا کہ کوئی بھی مسلم ادنا سے ادنا ہو مومن ادنا سے ادنا ہو اس کو جاہل کہنا جائز نہیں وہ عالم ہے ہاں فوق فوکل علم علیم ہر عالم سے بڑا عالم ہے اور اللہ سب سے زیادہ بڑا عالم ہے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں یہ علم سوچنے اور سمجھنے کی وادی میں داخل ہوئے بغیر نہ حاصل ہوگا یہ باتیں ان کو سمجھ نہ آتی تھی کہ یہ اتنا کمزور انسان جس کے ساتھ ہی ہمارے قابو میں ہے اور ہم انہیں جس طرح چاہتے ہیں مارتے ہیں بلال کو کوئلوں پر لٹاتے ہیں پھر وہ کوئلے بجھ جاتے ہیں اس کی چربی کے ساتھ اللہ, اللہ. اللہ ہمیں ایسی ازمائش محفوظ رکھے وہ وہی تھے پہاڑ جو برداشت کر گیا رضی اللہ تعالیٰ ایک رئیس تھے اور رئیس کے بیٹے تھے اس کے باوجود ان کا چچا انہیں سب میں لپیٹ کر دھواں دیا کرتا تھا <تصف> تو یہ کیا <تصف> عجیب بات ہے یہ بھی کوئی بات ہے جب سیدنا نوح علیہ کشتی بنا رہے تھے اللہ کے حکم سے اس کا کرتے اور گزرتے ملا سردار کہتے دیکھو اب بڑھاپے میں یہ کام کیا شروع کر دیا ہے خشکی پر کشتی تیار ہونی شروع ہو گئی یہ ان کا حال ہے اور جب سال علیہ سلاق و سلام نے دھمکی دی کونچے کاٹنے کے بعد اونٹنی کی کہ اب تین دن جو کرنا کر لو تین دن کے بعد تمہاری مولت ختم ہے تو پالو تقاسم بلّہ انہوں نے کہا اللہ کی قسمیں ایک دوسرے کو دلاؤ لالو پی تن ہم رات کو ہلہ بولتے ہیں، یہ تین دن کا کہہ رہا ہے، آج اس کا کام تمام کرتے ہیں، اس پر اور اس کے اہل پر لنو بلی پھر اس کے جو خون بہا مانگنے والے ہوں گے اس کو کہہ دیں گے مَا شَهِدْنَا مَحْلِقَ وَإِنَّا <لَصَادِكُن> ہم گوا نہیں ہے بھیا کس نے کیا ایسی چال چلو اس کو پہلے واش کر دو اور مجنو ہمیشہ مجنون کا انبیاء السلام السلام مجنون اسے کہتے ہیں دیوانہ جس کی باتیں عقل کے پیمانے میں نہ لائی جا سکے جس کی باتوں کا کوئی مقصد نہ ہو معاذ اللہ تخصر اللہ چونکہ ان کے پیمانے جو عقل تھے عقل کے انہوں نے کند کر دیے تھے بد نصیبوں نے اللہ کی باتوں کو جٹلانے کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا تھا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی تھی اب انہیں یہ سب بے عقلی کی باتیں نظر آتی تھی کہ کیسے لا الہ الا اللہ کہیں گے اور عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے اور سارے تو ہمارے قابو میں خود یہ نبی سلاد و سلامت آج ہم جس طرح چاہتے ہیں نہیں ستاتے اس کے راستے میں بھی کانٹے ڈالتے غربانوں سے کھینچا جاتا ہے اس کے بعد یہ کیسے عرب و عجم کا مالک بنا دے گا سب کو اور منافقین کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ عہد ایمان میں شامل تو ہوتے ہیں مگر کفر ان کے اندر جگہ پکڑے ہوئے ہوتا ہے اس لیے احزاب کے دن این ایک قسم کے حالات میں مومنین کا اور حال ہے منافقین کا اور حال ہے جب نے دیکھا کہ ہر طرف سے گھیراؤ ہو گیا ہے آج بھی ہمارے کمزور ایمان والوں کے اعتبار سے ہر طرف سے گھیرا ہے خالص اہل ایمان کا جب ملمارا المن الحزاب کہ احزاب نے مدینے پر اوپر نیچے سے چڑھائی کر دی ہے قالوا اللہ ورسولو کہ لگے یہی تو وعدہ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو تمہارے اپنے پرائے ہو جائیں گے تم پردیسی ہو جاؤ گے اپنوں کے اندر باد الان اسلام و غریبن مسيعود غریبن كما بدا تم پردیس ہی ہو جاؤ گے لوگ تمہیں پہچان نہ بند کر دیں گے آنکھ بھی نہیں ملائیں گے بھائی ہمارے ساتھ تعلق ہی نہ ثابت ہو جائے ہمیں پکڑ کر لے جائیں گے اس سے خیر سلام دعائی چھوڑ دو ان کے گاڑی جانا چھوڑ دو یہ خطرناک لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو تمام تواغیت کو چیلنج کر رہے ہیں اور تواغیت نے ابھی کل ہی ان کا ملیا میٹ کر دینا سب کچھ یہ نہیں جانتے کہ مالک کی تو یہ اس وقت اہل ایمان اسی تناظر میں کہہ رہے ہیں کہ ما ہاذا ماں با رسول اللہ رسول اللہ کے رسول اور منافقین کہہ رہے ہیں ماں با رسول اللہ غرور اللہ اللہ کے رسول کے سارے وعدے غرور نکلے دھوکہ نکلے باد اللہ تفصر اللہ یہاں تو کوئی اپنی حاجت براری کے لیے لشکر سے باہر نہیں جا سکتا اور یہ کہتا تھا عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے اچھا مالک بنایا لا کر میدان میں مروا دیا یہی ہوا کرتا ہے فرق ان لوگوں کا جو عقل سے کام لیتے ہیں اور ان لوگوں کا جو عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ وہ پیمانے جو دنیا میں آدمی کے مادی فوائد کے حصول اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دیے گئے ہیں انہی سے دین کو ناپنا چاہتے ہیں اسباب کی دنیا کے اندر ہی وہ زندگی گزار گزارتے ہیں بس وہ عبد و عبد ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا یہ نیا کام نہیں ہے ہمیشہ لوگ جو مرے جہنم میں گئے ہیں وہ عقل کو استعمال نہ کرنے کی سے. پس دیکھ ظالم کے ظالموں کا انجام کیا ہوا آج بھی یہ سارے کے سارے دہشت گرد خود کو کہتے ہیں جو اللہ والے تحجد پڑھتے ہیں جو انسانوں پر جانوروں پر رحمت کا ایک بادل ہے جو انسانوں کو انسان کی غلامی سے مخلوق کی غلامی اور مخلوق کی عبادت سے نکال کر آزادی کا پیغام دے رہے ہیں جو انسان کو اس کی تکریم اس کی عزت جو اصن الخالکین اللہ تعالی نے جس کو بہترین شکل میں پیدا کیا تھا اس کو دوبارہ بہترین شکل میں لانا چاہتے ہیں آج ان کو یہ دہشت گرد کہتے ہیں اور یہ امریکی جس نے تین بندے مارتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے استثناء ہے یہ سفارت کار ہے بندے مرنے والے وہ کوئی بندے تو نہیں ہے نا تو انسان کہلانے کے نہ لائق تو نہیں نہ چمڑی ہے نہ امریکی نیشنل اور یہ پوری کی پوری قوم اس بات پر بھی انہیں دہشت گرد کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ دلیے, اللہ دلیے. یہ حکام کھل کر ایک بیان بھی نہیں دے رہے کہ وہ گنڈا ہے اور اس نے ظلم کیا ہے اور اس کو کیوں مانگتے مانگنے کا کیا کیا ہے کیا انسان نہیں پاکستان والے جو اس نے قتل کیے وہ لڑکا جو قتل ہوا ہے بےچارا جس کو موٹر سائیکل والے کو نیچے لے دیا ہے ایک گاڑی کے اس کی ماں نے آ کر دنیا کے سامنے ٹی وی پر یہ کہا ہے کہ میں اس امریکی کو کبھی معاف نہ کروں گا کروں گی اس لیے کہ اس نے میرا بچہ بلا وجہ مار دیا ہاں ایک شکل ہے اگر تم اسے واپس دینا چاہتے ہو تو میری بیٹی آفیہ اثر صدیقی صدیق کو لا دو یہ بے غیرت قوم یہی ہوتا اس قوم کا حال جو سوچنا اور سمجھنا بند کر دے اور مادی پیمانوں کے ساتھ ناپے اسے امریکہ ہی نظر آتا ہے یہ امریکہ کی عبادت ہے لا ریب ولا شک وہ دل میں بت بند کے سوار ہو گیا ہے اور ان کو اللہ کبارک و تعالیٰ پر کوئی یقین نہیں رہا کبھی تو یہ اس طرح سے ذریع ہو رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہنے والا کہ میرے لیے پہلے پاکستان پھر اسلام وہ میں میں به ان میں وہ بھی ایمان لا رہے ہیں اور ایمان نہیں منافقوں کے بارے میں بھی یہ ہے اللہ تو جانتا ہے مفتی دین کو اب اگر اس بات کا اتنی آزمائشیں کیوں ہیں دین کے راستے میں اتنی تکلیفیں کیوں ہیں اہل ایمان قلیل کیوں رہتے ہیں ہمیشہ اللہ کا نہ بدلنے والا طریقہ ہے کہ وہ مناسب کو اور مومن کو جدا جدا کر دے جبکہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ آخری زمانے کے اندر مسلمان دو خیموں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک خیمہ ایمان والوں کا ہوگا اس میں نفاق نام کا نہ رہے گا اور ایک خیمہ نفاق والوں کا ہوگا اس میں ایمان نام کا نہ رہے گا آج وہ تقسیم بالکل واضح طور پر نظر آتی اور اس کے ساتھ ایک دلیل آسانی سے طائفہ منصورہ کو پہچاننے کی کل زیر بحث آئی اس سے مجھے فائدہ نظر آتا ہے کہ آپ کو بھی پیش کر دی جائے کرن ہے آج طائفہ منصورا جب یہ کہا جاتا ہے کہ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت جو ماضی قریب میں ہے اور جو محفوظ و معنون ہے تاریخی طور پر کوئی شبہ نہیں ہے ان واقعات میں وہ دعوت ایک اچھی مثالی دعوت ہے تو کوئی خارجی ذین ہے وہ اٹھتا ہے اور گھر میں بیٹھ جاتا ہے ایک شخص نے یہاں سے درست چھوڑ دی اس نے کہا یا محمد بن عبد الواق اور ابن تیمیہ کی عبادت کروائی جاتی ہے قرآن و سنت اپنی بیان کیا جاتا ہے اس احمق سے کوئی پوچھے اللہ المنسور فتح یاب گرو یہ ہمیشہ ہر دور میں قائم رہے گا اور ابرز ہوگا کھلے عام ہوگا ظاہرین نا الحق حق پر ان کا غلبہ ہوگا اور یہ ڈونڈے سے ملے جو ڈھونڈنے والا ہوگا اس کو واضح نظر آئیں گے یہ کوئی ایسے چھپے ہوئے کسی سرگودے کے محلے میں اور کسی کراچی کی وادی میں نہیں ہوں گے بلکہ یہ وہاں ہوں گے جہاں دنیا انہیں پہچان سکے اور دنیا اس سے دین سیکھ سکے اس طائف المنصورہ سے تو ہم اب طائف المنصورا کی نشاندہی کرنے پر کے مکلف ہیں ہمارے علماء اس واسطے بھی جب نبی یہ خبر دیکھتے ہیں علیہ اللہ جو صادق المصدوق ہے تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی تاریخ سے ہمیں بتائے کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں کون کون اگر یہ طوائف المنصورہ نہیں ہے محمد بن عبد الوہاب اس دور میں جنہوں نے ترکی کی خلافت کو بھی مرتد حکومت کہا ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے ان کے پوتوں نے اس واسطے کے اس نے توحید والوں کے چراغ توحید کو بجھانے کے لیے اپنا کمر پوج تھے یہ اگر منحج درست نہیں ہے, یہ المنصورہ نہیں ہے تو یقینا یہ طایفہ المبتا دیا باقی بات المنصورہ کے علاوہ ہم کفار تو نہیں سب کو کہتے واحدہ ایک تو منصورا باقی جتنے گروہ ہے اسلام پر تو ہو سکتے ہیں محمد بن عبد البہاب ہی پھر, پھر ایسا کہنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ محمد بن عبد البہب کے دور میں ہمیں اکائفال منصورا کی نشاندہی کر کے دے اور ان کا منہج جو ہے اس کو قرآن اور سنت کے پیمانے میں ناپ کر ہمیں دکھائے آپ کہیں گے اتنی ضرورت کیا ہے قرآن حدیث کافی نہیں بھائی انسان نمونے کا محتاج ہے بغیر نمونے کے نہ حساب سمجھ سمجھ ہے ہے نہ سائنس سمجھ آتی. نہ دنیا کو کوئی کام نہ ویلڈنگ کو کر سکتا ہے نہ ڈرائیونگ کو کر سکتا ہے ڈرائیونگ سکھاتے رہو دس سال اسے ایک ایک چیز کاغذ اور پینسل کے ساتھ سکھا دو اگر اس نے تجربہ نہیں کیا اور کسی کو چلاتے نہیں دیکھا ساتھ بیٹھ کر وہ سیدھی گاڑی مارے گا دیوار کے اندر مثال کا انسان محتاج ہے تبھی تو اللہ نے سکے اگر انسان ہے تو نمونہ بنے گا اگر ہے ہی نور کا ٹکڑا تو نمونہ بن نہیں سکتا پھر ہم انسان ہیں پھر تو وہ کرنی والا ہوا اور ہم محتاج میں پر ایک دو باتیں جو مرضی کی لے لی اور باقی تابوتوں کا چل گیا یہ ایک بہت بڑا دھوکا ہے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ نشاندہی کی تبھی تو ہدایت المستفید اردو ترجمہ میں شیخ بدی الدین راشدی نے اپنی معلومات کے مطابق صحابہ سے لے کر اپنے دور تک ابطا ایفا المنصورا ہر دور میں جو ہوا اس کی نشاندہی کی تاکہ دل بڑا ہو اللہ کے نبی کو ساتھیوں کی ضرورت ہے علیہ السلام السلام اور اللہ کہتا ہے انہی ساتھیوں میں دن رات اپنے آپ کہتے ہیں رکھ ان کی صحبت نہ چھوڑ اور فرماتا ہے اللہ نے تیری اپنی نصرت کے ساتھ تعریف کی اور مبمنین کے ساتھ تو مبمن نظر آئیں گے دل بڑا ہو جائے گا کہ پہلے بھی یہ سارے مسائل یہ ساری مشکلات آتی رہی پہلے بھی ہمارے سلف سالین کھڑے رہے انہوں نے کیا کیا آئیے ہم بھی وہی کرتے کیا قرآن و سنت کے پیمانے میں واقع وہ وہی نظر آتے ہیں اگر وہ وہی نظر نہیں آتے کرتے تھے چوتھے دن کسرت کبھی دلیل نہیں ہوتی دلیل قرآن و سنت ہوتا ہے اکثر زندگی ان کی جیل میں گزری شادی کی کوئی خبر تاریخ میں نہیں ملتی بچوں کی کو کوئی خبر نہیں ملتی محمد بن عبد الوہاد کے مقابلے میں ترکی کی نام نہاد خلافت تھی جس کے ہاں قرآن و سنت قانون کے طور پر اختیار کیا گیا تھا قاضی بیٹھے ہوئے تھے عدالتوں پر اور علم کی سرپرستی حکومت خود کر رہی تھی کتنے علماء ہوں گے ان کے پاس بے شمار لمحہ تھے اور وہ محمد بن عبد الوہا کو خارتی اور دہشت گرد کہہ رہے تھے یہ زمانہ اور یہ تاریخ دوہراتی اپنے آپ کو کیونکہ انسان کی طبیعت ایک ہے اور کبر کی طبیعت ایک ہے اور اسلام کی طبیعت ایک ہے نئے واقعات نہیں ہوں گے صرف شکلیں بدلی ہوگی اور ان شکلوں کو پہچاننے کے لیے سالین کا نمونہ حاصل کرنا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہر دور میں چلتے رہے اور ان مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے رہے اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے آمر کہ ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں اور اپنے بزرگان دین سے اور اپنے آئمہ سے واقفیت حاصل کریں آمر یہ خارجیت کا راستہ بند کرتی ہے یہ چیز ورنہ وہ شخص خارجی ہو جاتا ہے جو قرآن اور عدیث پڑھتا ہے اور کسی عالم سے سیکھنے کی لیے محتاجی نہیں ہے وہ اپنی طرف سے ایک ذہن ذہن لیتا ہے اور اسی ذہن پر ایک عمارت کھڑی کر دیتا ہے فکر بھی. یہ اکثر بھٹک جاتا ہے اور اپنے تکبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غذب میں چلا جاتا ہے اور دوسری وہ قوم وعلیکم السلام جو کہ ان علماء کا ذکر اس لیے پسند نہیں کرتی تو ہماری خاموش کرنے تو محمد بن عبد ال کو کہنے کی ضرورت نہیں کر سکتے اور کہہ سکتے نہ ابن پہلی دفعہ قانون اسلام کی بجائے گھڑا ہوا قانون اختیار کر لیا تھا وہ کام نے اور ابن تہمیہ اس دور میں اللہ تعالی کے دین کو بہترین طریقے سے سمجھ کر اس کی مثال بن کر کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں صنب سے حق بات پر ایمان لانے اور اس پر جم دے دیں کافی کریں